आप देखिए जितने भी स्टेट लॉटरीज हैं साफ मैसेर के दायरे में आ रही हैं। रेस हॉर्स रेस है घोड़ों की रेस है हार जीत ताश खेले आदमी उसमें हार जीत हो हराम है पतंग उड़ाए और हार जीत उसके अंदर हो पतंग उड़ाना हराम तीतर बाबी हराम बटेर हराम मुर्गों को लड़ाना हराम तीतरों को लड़ाना हराम اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں ہار اور جیت ہوتی ہے ہر وہ دھندہ ہر وہ کام جس میں ہار اور جیت پائی جائے وہ چیز میسر ہے کیا قانون ہے اللہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن قوانین علم الاولین اور آخرین بند ہے پورا دستور حیات ہے پوری فلسفی آف لائف ہے اور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 روز سے ایک تو رجس ہے رجس کا مطلب وہ گندگی جس گندگی سے طبیعت فدری طور پر نیچرلی ایبا کرے ان کا یہ تو رجس اور دوسرے شیتان خاص طور سے شراب عمل شیطان میں سے یا عمل کیا ہوتا ہے عمل شیطان کا کیا مطلب تفیر میں علامہ احمد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے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 اچھا یہ اللہ کی کتاب ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں ایک اسکالر کے حجے سے میں بول ہوں یہ کتاب محمد کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ یہ کتاب اللہ وبارک تعالیٰ کی کتاب ہے اتنا منظم قانون صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے دوسرے عمل ہے شیطان شیتان نے دیکھو کیسا پھنسا دیا شراب پلا کر کے سب کچھ کروا دیا ملک کا بائیز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 تو شراب اور جوا ان کے دنیوی یہ یہ بتائے بتائے گئے گئے کہ یہ مقصدات اور بغض کو ہوا دیتے ہیں یہ دنیوی مقصد اور دینی مقصدہ کیا ہے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے یہ دونوں روک دیتے ہیں شراب پی لیا آدمی نے اب نماز کہاں ہے اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کیا کرے گا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 اللہ نے فرمایا دیکھو برائی کا جواب, بھلائی سے دو دیکھو کا جواب پتھر سے نہیں عید کا جواب پھول سے دیا جائے اب کوئی آدمی کا جواب پھول سے دینے لگے تو شیطان کو برا لگتا ہے وہ آتا ہے چونک مارتا ہے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 اور یہ میں نے کہہ رہا قرآن حکیم بول رہا ہے, اتلو ما اوحی من ان ذکر اللہ اکبر ہے تو نماز ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے نمازی کے بارے میں کوشش ہوگی یہ ہماری اس بات کو موقد کرتی ہے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 بتاؤنت ہوئے کا رک جاؤ کوئی آدمی ایک بچے سے بولتا ہے اے رک جا اور پھر وہ بولتا ہے کہ نہیں اب بولو کون سا جملہ زیادہ بلی ہے بولو کون سا جملہ زیادہ بلی رہے خالی حکم دے رہا رک جا اور ایک رکے گا کہ نہیں اس کے اندر حکم کے ساتھ دھمکی بھی ہے اللہ تبارک دھمکی بھی فالم تم منتر رکتا ہے کہ نہیں یہ بات شراب کے بارے میں جیے کے بارے میں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 اس چیز کے بارے میں ہرمت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے جواب دے دیا گیا یعنی کسی چیز کے بارے میں ادب اور سواب کا فیصلہ اس تنازر میں کیا جائے گا کہ آیا اس چیز کے بارے میں ہرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ نہیں وہ تو مر گئے لیکن اس وقت شراب کی ہرمت کا حکم نازل نہیں ہوتا زیادہ محفوظ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 خبیسو آ جبکہ کسرت کہ خبیص اور طیب اچھی اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو آ جبکہ کسرت الخبیس اگر چری چیز کی کسرت تمہیں اچھی لگے کیا بات کہی گئی اللہ اکبر ایک سیدھی سی بات ہے سامنے کی بات ہے کہ سو روپیہ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 بعض لوگ کہتے ہیں ہم کثیر تعداد میں لیا تھا حق پر ہیں ایک طرف کچرے کا ایک بھور ہو بدبو آ رہی ہو اس کچرے کے ڈھیر سے وہ زیادہ بہتر ہے یا عطر کا ایک, کترہ? ایک کا ایک قطرہ عطر کا زیادہ بہتر ہے گندگی کے ایک پورے ڈھیر سے وہ خبیص خبیص ہے طیب طیب ہے اللہ عطر کا ایک قطرہ ایک طرف ہو اور گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو تو گندگی کا یہ ڈھیر عطر کے ایک قطرے سے بڑھا ہوا ہے قطار نہیں معیار بتایا قرآن حکیم اور یہیں سے یہ اصول مستمبت ہوا کہ حق و باطل کا معیار قلت و کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں نے حزیر بھائی یمان کی وہ حدیث حزیف ابن ایمان کا وہ اثر حضیفہ ابن ایمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہ قول پڑھا ہے کہ اگر ایک ہی آدمی حق کے اوپر ہو تو ایک آدمی ہی جماعت ہے یہاں جماعت کس کو بولتے بہت سارے لوگوں تو جماعت ہے حضرت حذیفہ فرما رہے کہ اگر ایک آدمی ہو اور حق اس کے ساتھ ہو تو ایک آدمی جماعت ہے فرمایا الجما وقل حق وہ حضرت حضیفہ کا کیا فرمایا الجما تا واہ فکل حق وہ ان کو جماعت کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ حق ہو اگر سے وہ تنہا ہو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ریگستان مکہ میں کھڑے ہوئے حق آپ کے ساتھ ہے کی کفار مکہ کے ساتھ ہے شرک ایک طرف ہے توحید ایک طرف توحید کی آواز بلند کرنے والا ایک مکہ کے تمام لوگ ایک طرف بتائیے کس کے ساتھ ہے جماعت کون ہے جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جماعت نہیں گو گویا کہ حق و باطل کا معیار قلت تو کثرت نہیں بلکہ حق و باطل کا معیار دلائل ہوتے جس کے پاس دلائل ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہے باطل کے موقع پر ہے وہ. اور برابر نہیں ہو سکے کثرت الخبیس اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. اے کتنے دے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں بولے تو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 سر فضول مسائل ہیں سوال پیدا کرنا اور کھینچ تان کر کے اس کا جواب نکالنا دیکھو جو سوال تین طریقے کے ہوتے ہیں دو سوالات محمود ہیں اور ایک سوال مظموم ہے سوال برائے علم صحیح سوال برائے عمل بالکل ہونا چاہیے ایک ہوتا سوال برائے سوال درست نہیں کئی لوگ کال کہتے دلیل دلیل اس طرح.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 وانتا تسمبل جمیا بلا تفر رکھو اور دوسری چیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تیسری چیز ولا تفر رکھو فرقہ بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تیسری چیز فرقہ بندیوں میں مبتلا ہونا ہے یا اللہ کو ناپسند ہے یعنی اللہ کی اس ناپسندیدہ چیز کے اندر کتنے لوگ مبتلا ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ کی ناپسند ہے اور اس کو پسند کر رہے ہیں کتنی بڑی بد ہے اس امت کی جو اللہ کو ناپسند ہے فرقہ بندی کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی یہ در حقیقت رحمت ہے امت کے اوپر اللہ ہو جو چیز ناپسند اللہ کو رحمت کی تو سکتی ہے تو تین چیزیں اللہ کو پسند اللہ کی عبادت کے کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرو مسلم کی روایت دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے سام لو یہ اللہ کی رسی ہے اور تیسرے ولا پھر پابندیوں کو چھوڑ دو ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور تین چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں کیا ہے قیل قیلا وکال ایسا, ایسا کیسے ویسا کیسے کس طرح بہت زیادہ سوالات کرنا آتل مال مال کو ضائع کرنا مال ضائع کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کسی کو مس کال دیتے رہو مس کال دو تاکہ ادھر سے کرے ہو اس کا مال ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ یا اپنا مال ضائع کرو سامنے والے کا ضائع کرو ذاتل المال کے کی دائرے میں یا اچھا یہ بولو مس کال مار سکتے کسی کو پریشان کرنے کے لیے کہ کی نہیں ہے اس کا بھی جواب حدیث میں ہے لیمان حضرت صدی حضرت ابو مساشری فرماتے نبی وسلم فرم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے لوگ محفوظ رہے مومن محسوس رہے دبا رہا بٹن دبا کے چھوڑ دے رہا ہے چھوڑ دے رہا ہے اس کے ہاتھ سے کہاں محفوظ ہے سامنے والا مومن ہے وہ مس کال نہیں جانا چاہیے ہاں اتفاق سے آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو مجبور استرار کی ہے جواز ہے اس لیے کہ غیرہ باغ والا آگ ہو گیا لیکن غیر باق ہونا چاہیے اور والا آگ یہ بھی ہونا چاہیے اگر تھوڑا بہت بیلنس ہے تو کر لیجیے آپ مس کال مت دیجئے اب کہیں گے آپ کا ایک دو روپیہ بچ جائے درست نہیں ہے دوسرے کمال ضائع کر رہے ہیں آپ اور بلا وجہ گھنٹوں کسی سے بات کرنا اس کو جانتے ہو کیا بولتا ہوں اس کو اس کو نام رکھا میں نے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 ویشہ ان تمہارے لیے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جس کا تمہارے دل چاہیں گے آج کا ترجمہ جو بھی دل مانگے گا جنت میں حاضر ارادہ کیجیے آپ وہ چیز حاضر بات ختم ہو گئی تھی ایک کھڑا ہوا کام بولیے صاحب یہاں رکیے کہاں رک گئے بولے سوال کرنا ہے لوگ بولو بولے آپ ابھی بولے कुरान की आयत पढ़ करके कि जन्नत में सारी चीजें मिले बोले हाँ मिले कुरान बोल रहा है बोले जन्नत में हुक्का मिले हुक्का पीते रहो सवाल बरए सवाल अम्बुली साहब ने क्या कहा हाँ जन्नत में हुक्का तो मिलेगा लेकिन हुक्के में तम्बाकू के ऊपर आग लानी पड़ती है आग डालनी पड़ती है जन्नत में आग नहीं है जन्नत से जाकर के ले आना फरमाया गया یا ای وہ الذين امنوا لا تسالوا اناشيا ايمت تضلكم تسكون اے ایمان والوں ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے تو بے سوالات سے یار رکا گیا اور آگے آیت میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں اپنے انبیاء سے اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کرنے کی وجہ سے کفر کے دائرے میں چلی گئی کب صالحہ قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کتنی بڑی بات نکلی اس سے پہلے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 لیکن عورتوں کے اوپر اس کا گوشت حرام ہوتا تھا صرف مرد کھاتے تھے اے پتا نہیں کہاں سے بھتی لوگ اسی طریقے سے کرتے ہو یہ چیز نہ جائید یہ چیز دلیل دلیل کچھ بھی نہیں تو پانچواں بچہ نر پیدا ہو تو اس اونٹنی کو دبا کر کے کھا جایا کرتے تھے لیکن مرد ہی کھانا عورتیں نہیں کھانا جیسے بی بی فاطمہ کی سہنک صرف عورتیں کھانا مرد نہیں کھانا جی ہاں بی بی فاطمہ کی سہنک ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی بداتے ہیں ابد الحقاہ کا حلوہ بی بی فاطمہ کی سہنک اجالے شاہ کا مرغا الگ سید احمد کبیر کی گائے دیکھیے بکرے بھی ہیں مرغے بھی ہے سہنک بھی ہے کوڑے بھی ہیں جافر سادی کے کوڑے پیر جیلانی کی گیارہ دلیل دل کچھ بھی نہیں صرف مرد کھانا گل گلبرگہ میں ایک مدار ہے جھٹ پٹ بھی کا کیا میں جھٹ پڑ بھی. عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی مراد مانگے تو جھٹ پٹ مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں مرد نہیں جانا عورتیں جانا جبکہ حدیث میں کیا ہے حدیث کیا ہے قبروں کی زیارت کرو دلیل رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کال زارن نبی صلی اللہ علیہ قبر فلی فضول روا رحمدی و روا مسلم ابو فرماتے کی جناس حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت فرمائی قبر کی زیارت فرمائی قبر کی روئے آپ کو روتا دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ کرام روئے جتنے بھی تھے وہاں تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ماں کے مغفرت کی درخواست اللہ سے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن میں نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو یہ درخواست منظور ہو گئی تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ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 مادہ ہو تو اس کا کان چیر کر کے بہارا مانے چیرنا چیر کر کے اسے بدھ کے نام پہ چھوڑ دیتے یہ تو ہوا معاملہ بحیرہ کا سائبہ کیسے بولتے صاحبہ سائبہ وہ اونٹنی جو دس ماد اٹنیاں مسلسل دے اس کو کہتے صاحبہ دس مادہ اس کو بدھ کے نام پر چھوڑ دیتے وسیلہ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 تو جس طریقے سے کفار مکہ اپنے پتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے آج بھی دان اور پنیہ کے نام پہ شواب کے نام پہ مسلمان اور دیگر لوگ بھی بتوں کے نام پہ باباؤں کے نام پہ مزاروں کے نام پہ اس طریقے سے چھوڑا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث پر بخاری شریف میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے محراج ہوئی تو میں نے جہنم میں اس آدمی کو دیکھا جس کا نام عمر بن لہیہ یہ خوزائی تھا قبیلِ خوزاء کا وہ آدمی جس کا نام عمر بن اللہ تھا جو پہلی بار خانِ کعبہ میں بت کو لا کر کے نصب کیا اس نے میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی آتنیاں گھسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑا ہے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا پہلا شخص امر ابن الزائی اور کعبہ میں بتلانے والا یہ آدمی فرمایا کہ ایسے آدمی کو میں نے عمر ابن کو میں نے جہنم میں محراج کے وقت اپنی گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے اس لیے کہ نظر و نیاز عبادت ہے منت عبادت ہے نظر و نیاز صرف اللہ تبارک کے لیے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 تکم بنکم امت چاہیے کہتا ہے. ہی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ <أُمَّة> ہونا چاہیے قرآن کے تحت ہونا ہی چاہیے پورا ایک گروہ ہونا چاہیے گروپ ہونا چاہیے کام کرنے والا یا مرون بالمعروف مارو پہنا المنکر اور اگر نہ ہو تو اٹھائیے ذمہ داری انفرادی فریضہ بن جائے گا ہر آدمی کرنا قیامت تک کرتے رہنا اس کے بارے میں ہمارے لیے بس ہمارے باپ دادا کافی ہیں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 اس کے پاس علم نہیں ہدایت نہیں ہے بانٹتے پھر رہے تو یہاں کو اپنی جہالت بانٹتے پھر رہے دنیا کو اپنی بے عملی نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس ہدایت اولو ابولو کہنا لا عالم گنش والا ہے ذرا غور کرو تمہارے آبے کے پاس علم نہ رہا ہو تو تمہارے آبے کے پاس ہدایت نہ رہا ہو تو کتنی اچھی بات کہی گئی کہ اتباع دلیل کی ہوگی اتباع ہدایت کی ہوگی اتباع علم کی ہوگی کی باپ دادا کی شخصیت کی آج لوگ شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے رسول قرآن کہتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بلاؤ کہ باپ دادا کی طرف آؤ تو باپ دادا کی طرف بلا رہے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں ریمارک کی ہے قرآن حکم کا کیا اول اکانا آب احم ال تمہارے بابر ہدایت نہیں تھی صحیح تھی وہ ضرور نہیں کراسلم رہا علم ہے قرآن و حدیث ہدایت و حدیث. کہ علم نام ہے قرآن و کا दायत नाम हैुरानाज का एक सवाल पैदा हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है क्या कि बस अपनी फिक्र करनी चाहिए दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए कभी कभी ऐसा है सिर्फ आदमी अपने आप को सुधार ले काफी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 شریعت کی باتوں کو انگیز کریں گے تب تک آپ دعوت و تبلیغ ختم کرتے رہے اللہ تبارک بلائے گا تمام انبیاء کرام کو چلو آ جاؤ سب کے سب اللہ تمام انبیاء کرام ڈر کے مارے پریشان ہوں گے اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے سب کے سب آ جاؤ یوم اس دن جمع کرے گا اللہ تمہارے رسولوں کو تمام رسول جمع ہو گئے ڈرے ہوئے اللہ پوچھے گا جب تھی تم کو تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا تم کو جواب کیا ملا گھبراہٹ دیکھیے ہم کو علم نہیں ہے دیکھ رہے ہیں اور کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تمام انبیاء کرام جمع سب کرے لا علم ہمیں علم نہیں ہے ایک قوم منوانے پر تلی ہوئی تو غیب کا علم ہوتا ہے ہمیں علم نہیں ہے پر تے ہوئے ہیں. یا تمام کرام کو جمع کیا جا رہا ہے تمام رسولوں کو اللہ رسول جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول بھیجے سب مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ان کا دین قبول کیا سب مسلمان تھے یہاں تک کہ عیسائی بھی مسلمان تھے. جنہوں نے حضرت عیسی علیہ کی دعوت کو قبول کیا یہودی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت پلب کہا پھر اس کے بعد ان کو انجیل کہا گیا کتاب کہا گیا, گیا،, گیا، کریما کو دیکھیے ان ان کہ ہم مسلمان ہیں کون لوگ بول رہے ہیں ہماری لوگ ہماری کون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت عیسائی علیہ السلام کے ساتھی اپنی زبان سے کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اب عیسائی بھی مسلمان یہودی بھی مسلمان سب کے سب مسلمان اب الگ کیسے ہونا الگ کیسے ہونا محمدی کہہ کر کے الگ ہو جانا کہ ہم محمدی مسلمان ہیں برابر اور اس کے بعد اب محمدی مسلمانوں میں بھی بداتی لوگ بھی ہیں تو کہا جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اس طرح بدات نکل گئی سنت کے کہنے سے اب اہل سنت والجماعت جماعت میں اب دیکھیے اب اس کا مفہوم کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو اپنا منہج مانتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں ابھی حواریین نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ایک جگہ اللہ انہیں کے بارے میں کہہ رہا ولی حکم اہل النجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے دیکھیں ان کو ان کی کتاب کی طرف انتصاب کر دیا گیا ہے لہذا ہم نے جو اپنا نام رکھا ہے اہل الحادی بالکل صحیح ہو قرآن کی روح سے بھی صحیح ہو غلط نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسا علیہ السلام کے پیروکار آپ کے قریبی حواری جی نا رہے ہیں بھوکے بےچارے پیاسے کئی وقت کا فاقہ ہے کہہ رہے ہیں بھوکے کہہ رہے ہیں کہ اے عیسا ابن مریم کیا تمہارا اب اس بات کی طاقت رکھتا ہے افطاق رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتار دے معاہدہ بولتے ہیں ایسے دسترخوان کو جس کے اوپر انوا اقسام کے کھانے چنے ہو صرف دسترخوان نہیں دسترخوان کو نہیں تو کھانے ہونا نواں تو معیدہ کہتے ہیں ایسے دسترخان کو جس کے اوپر انا اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہو تو حالیہ سکیور معا آسمان سے خوان نعمت اتار سکتا ہے حضرت علیہ السلام نے سنا کہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے کال سے ڈرو ان کن تو مومن یہ کس طریقے کا مطالبہ اللہ کو آزما رہے ہو تو کہنے لگے نہیں کالون نرود اللہ کُلمن ہے شاعری ہم اللہ کو آزما نہیں رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خان نعمت اتر آئے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے اور ہم اسے تھوڑا کھا لیں کئی دنوں کے بھوکیں کالو نرود اللہ کُلمن ہے وہ تطمعین قلوبان کا دستفتنا ہم یہ جان لیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں اللہ کو آسمانہ مقصود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسمان اللہ, اللہ, اللہ تبارکارا نے پھر کہا اس دعا کے اوپر کال اللہ انی منزلو علیکم میں تو اتار دے رہا ہوں خوان نعمت اتار رہا ہوں میں لیکن فمای اکثر بعد اس کے بعد جو انکار کرے گا فعین اللہ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 مائدہ اترا ہوتا تو انجیل میں متواتر اس کا تذکرہ ہوتا انجیلوں میں خوان نعمت کا مائدہ کا نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ انجیلوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو متواتر انجیل میں اس کا تذکرہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہہ کر کے جو انکار کرے گا اس کو بہت زبردست ہزا دوں گا ہماری ڈر گئے کہ کون اس مصیبت میں مستلعہ ہو یہ مطالبہ کر کے لہذا لوگ رک اور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 جیسے جب یہ آیت کریمہ اتری علیم القم دینا دینا تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اس آیت کریمہ سے عید معاہدہ سے بعض بدتیوں نے عید میلاد نکالنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو قرآن میں عید معاہدہ کا تذکرہ لہذا ہم عید میلاد بنا سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس عید کا کوئی ثبوت ہوتا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 اور دوسرے یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف دو دو عیدیں تمہیں دی ہیں دلیل دلیل طرح وان عبد الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم شاہران اللہ شاہراہ دن رمضان رمضان غزول حکتی رما بخاری کی کتاب اس حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب جہاں روزوں کے بیان اس کو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے کون سے مہینے شاہراہ عید عید کے دو مہینے فرمائے عید کے دو مہینے اگر عید کے مہینے دو ہوں تو عیدیں کتنی ہوئی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 اب عید میلاد کا مطلب تین عیدیں ہوں گئے نبی نے تو ہمیں یہ عید نہیں دی آپ نے فرمایا ہم نے دو عیدیں دی شارا عید عید کے دو عید لہٰذا پر عید میلاد کو قیاض کرنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے من کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو گھبرا جائیں گے حضرت عیسی کہیں گے کیسے کہہ سکتا ہوں ان کنت کل تو اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا جب تک میں جنتا تھا تب تک تو میں نگرا تھا ان کا فلم رسیب آ جب مجھے پورا پورا اٹھا لیا یہاں قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے یہاں وفات کا جو لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں پورا پورا لے لینا ایک نقطہ بتاتا ہوں تمام امبیا کے کے بارے میں موت کا تذکرہ آیا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا ذکر ہے ان کا میتھ ان برابر نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا تذکرہ ہے. پرانے حکیم میں صرف واحد نبی حضرت عیسیٰ ہے جن کے بارے میں موت کا لفظ کہیں نہیں آیا صرف وفات کا ذکر ہے کہیں دکھا دے کوئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خاص طور سے توفیق کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ابھی موت نہیں آئی ان کو قرب قیامت میں اتریں گے اور پھر ان کو موت آئی لہٰذا لفظ کو اپنے حقیقی محمل میں رکھا جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کی جب پکڑ ہوگی جن لوگوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنا دیا ان کی ماں میری کو مادر خدا بنا دیا کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر حضرت عیسیٰ پریشان ہو جائے ریکویسٹ کریں گے عزیز الحکیم اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے اور اگر تو بخش دے تو عزیز الحکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں بھی اپنے اپنےوں کے بارے میں یہ کہوں گا جن کے جن کو نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا میں بھی کہوں گا اے اللہ ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو عزیز و حکیم یہ رہا پاؤ پارے کا خلاصہ کل انشاءاللہ اس پارے کو ختم کریں گے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس جو ہے اس پارے کے اندر اور انشاء اللہ کل اس پورے پارے کی تفسیر جو باقی ہے ہم اس پر تفصیل نظر ڈالیں گے آج بس اتنا ہی و آخر روانہ رب اللہ